الحمد لله الحمد لله لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلِك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولینکمب على محمد علی محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیم ولا آل ابراہیم الند مجيد اللهم مبارک على محمد اموال علی محمد کم آبا رقت اعلی ابراہیم صورت البقر پارا نمبر ایک اس کی پہلی پانچ آیات میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہدایت بنا کر بھیجا ہے لا ریب اور لا شک یہ کتاب ہے اللہ رب العزت نے شروع میں یہ بات سمجھائی نمبر ایک لاری بفی قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور جن لوگوں نے قرآن کریم میں شکو کو شبہات پیدا کیے اللہ رب العزت نے اپنی بات اور اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے انہیں تحدی اور چیلنج کیا ہے وہ ان کن تم فیری بما کہ جو ہم نے قرآن نازل کیا ہے اگر تم اس میں شک ہے تو پھر اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم اس قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ اس قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ اور حاضل قرآن لا یا جن و انس مل کر بھی قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے ولاقان بازم لازم دہیرہ ایک دوسرے کی مدد کریں نہیں لا سکتے تو قرآن کریم لا شک لا ریب ہے اس میں کوئی شبہ موجود نہیں اور کوئی گنجائش نہیں ہے جنہوں نے شکوب پیدا کیے ان کو چیلنج کر دیا گیا کہ تم لاؤ اس قرآن جیسا اور جب قرآن کریم جیسا لانے سے بھی عاجز ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر اس سے ہلکا ایک اور چیلنج دیا کہ فاتوب آشرس ہوا کہ تم دس صورتیں لاؤ پورا قرآن تمہارے بس میں نہیں دس لاؤ اور دس بار بھی فرمایا کہ تمہارے بس میں نہیں تم یہ بھی نہیں لا سکتے جو اللہ رب بولتے چھوٹی سی صورت ہے, إِنَّ ہے انا آتعینہ کل کوسر فصل ربی کا ونہر ان نشا نکول اب تک اس قرآن جیسی صورت لاؤ چھوٹی صورت لاؤ نہیں لا سکے تو اللہ رب العزت نے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ لاری بفی یہ قرآن کریم لا شک اور لاریب کتاب ہے اس کے اندر کوئی شبہ نہیں خوش قسمت وہ انسان ہے جو قرآن کریم کے اندر شکوق و شبہات پیدا نہ کرے بلکہ قرآن کریم کو پر ایمان لائے قرآن کریم کی تلاوت کرے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر قرآن کریم پر عمل کرے یہ خوش قسمتی ہے انسان کی مدارس میں دینی مدارس میں انہی باتوں پر زور دیا جاتا ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں قرآن کو پڑھیں قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں اللہ رہی اس میں کوئی شک کی گنجائش موجود نہیں دنیا کی دیگر کتب میں احادیث پیغمبر کے علاوہ شکو کو شبہات لوگ پیدا کر سکتے ہیں آتے ہیں جو آباد بھی دیے جاتے ہیں لیکن قرآن کریم کے بارے میں اتنی کھلی بات اللہ نے فرمائی نمبر ایک ذالک الکتاب قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے لار ببی جس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری بات فرمائی حدل المتقین کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے قرآن کریم ہدایت ہے اور رہنمائی کرتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اچھی باتیں بتاتا ہے اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اپنے اللہ کی پہچان کرواتا ہے اپنے نبی اور انبیاء کا تعارف کراتا ہے آسمانی کتابوں کی بات کرتا ہے انسان کو سی رخ پہ چلنے کی ترغیب دیتا ہے اور انسان کو انسانیت کی معراج بتاتا ہے ہدن یہ ہدایت ہے گندی باتوں سے بچاتا ہے گندے اخلاق سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے اور انسان کو انسان دشمن عادات سے بچنے کی بات کرتا ہے انسان کو حیوانیت پر اتر جانے سے منع کرتا ہے انسان کو شیطان کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے اللہ سے کی دوری سے روکتا ہے اور قرآن کریم ہدایت ہے رہنمائی کرتا ہے کس بات کی جو لوگ صحیح عقائد مامال مسرون اور صحیح اخلاق پر آ جاتے ہیں ان کو جنت کی بشارت دیتا ہے وہ جو لوگ غلط عقائد اختیار کرتے ہیں برے اعمال کو اپنا لیتے ہیں تو شیطان ان کو جہنم کی وعید سناتا ہے جہنم سے ڈراتا ہے اور موت کے بعد سب سے اہم دگے دو ہی ہیں یا جنت یا جہنم جنت یا جہنم اگر انسان صحیح کام کرے تو جنت اور عمال بد کرے تو جہنم دنیا مختصر اس نے گزر جانا ہے صحت اور بیماری گزر جانی ہے دولت اور غربت نے ختم ہو جانا ہے انسان کی جوانی اور بڑھاپا یہ مٹ جائے گا ظاہری نقشے ختم ہو جائیں گے اصل انسان کی زندگی موت کے بعد شروع ہوگی جہاں پر یہ جنت یا جہنم ہو دن قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے قرآن ہدایت دیتا ہے قرآن بتاتا ہے <ک player> یہ دو باتیں قرآن کریم نے بطور خاص ارشاد فرمائی ہیں قرآن کریم کے شروع میں نمبر ایک لاری بفی یہ قرآن کریم لاریب اور لا شک کتاب ہے نمبر دو ہدن قرآن کریم ہدایت دینے والی اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن میں شک پیدا کرتے ہیں یا شک رکھتے ہیں وہ قرآن کو سمجھے نہیں ہیں اور جو قرآن پڑھ بھی کر بھی گمراہ ہوتے ہیں تو وہ قرآن کو سمجھے نہیں ہیں قرآن کریم یا بھی کثیرہ و بھی کثیرہ کہ جو شخص قرآن کو قرآن کریم کی ترتیب پر پڑھتا ہے قرآن کریم کو اصولوں سے سمجھتا ہے اور قرآن کی شرح خود کرنے کی بجائے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آئمہ سے رجوع کرتا ہے قرآن سے اس کو ہدایت ملتی ہے جو شخص خدرائی کا ارتقاب کرتا ہے اپنی ذاتی رائے کو دخل دیتا ہے اپنی خواہشات کے مطابق آیات کو مڑنے کی کوشش کرتا ہے ایسا شخص تباہ ہوتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جو شخص بھی دین کی بات کرتا ہے اچھے یا برے کی وہ قرآن سے بات شروع کرتا ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے سور عمران میں فرمایا فی قلو بحم سیخت مات شاہ بہ مغا الفتنا بعض لوگ وہ ہیں جن کے دل ٹیڑے ہیں جن کے دل کج ہیں اور جو ہدایت پر چلنا اور چلانا نہیں چاہتے تو قرآن کریم کو لیتے ہیں لیکن کن آیات کو مات شاہ بہ مات کے دو مانے ہیں ایک مانا شبہن سے اور ایک مانا شبہ سے اگر شبہاتن ہو تو مانا ہوگا ایسی آیات کو لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شبہات پیدا کر سکے اور شبھون سے لے تو اس کا معنی ایسی آیات کو لیتے ہیں جو ان کے نظریات کے مطابق ہوتی ہیں ان کو لیتے ہیں یعنی بظاہر ان کے نظریات کے مطابق در حقیقت ان کے نظریات پر اترتی نہیں ہے تو قرآن کریم نے کہا یہ ہدایت ہے لاشک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اگلی جو بات سمجھنے والی ہے المتقین یہ المتقین یہ کیا ہے للمتقین یہ متقین کیا ہے فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے لیکن ہر اس شخص کے لیے نہیں بلکہ اس شخص کے لیے جس کے دل میں خوف خدا ہو جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کو قرآن ہدایت دیتا ہے جس کا دل پتھر سے سخت ہے اور جس کا دل سکڑا ہوا ہے اور جس کے دل میں خشیت اور خوف اعلائی نہیں قرآن اس کو ہدایت کیا دے گا اللہ ہم سب کے دل میں اپنا خوف اللہ ہم سب کے دل میں اپنی خشیت اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرمائے تو پھر قرآن ہدایت ہدایت آدمی قرآن پڑھتا ہے لیکن اثر نہیں ہوتا اور آن سنتا ہے اثر نہیں ہوتا کیوں دل سخت ہے اور جب تک دلوں کی سختی ختم نہ ہو خوش ہوتا قرآن اثر کیسے کرے گا تو دل کی سختی کو ختم کرنا ضروری ہے اور یہ سختی ختم ہوتی ہے اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت سے جب انسان یہ سمجھے اگر میں نے جرم کیا تو اللہ سے ڈرے اللہ مجھ کو سزا دیں گے اور اگر میں نے کام کیا تو اللہ مجھ کو جزا دیں گے محبت فرمائیں گے تو پھر ہدایت کے راستے شروع ہوتے ہیں تو قرآن کریم ہدایت ہے کہ ان کے لیے المتقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کا خوف جن کے دل میں ہے ان کے لیے آگے اللہ نے پھر اس میں کچھ شفتیں بیان کی ہیں متقین کون ہیں ہمیں پرکھنا بہت آسان ہے متقین کی فہرست میں آتے ہیں یا کافرین کی فہرست میں ہیں یا منافقین کی فہرست میں کیونکہ صورت البقرہ کی آغاز میں اللہ رب العزت نے پہلے یہ جو پانچ آیات ہے مومنین کا ذکر کیا پھر دو آیات میں کفار کا ذکر کیا پھر تیرہ آیات میں منافقین کا ذکر فرمایا ہے کون کو پہلی صفت بیان فرمائی اللہ یؤمنون بالغیب متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے مان لاتے ہیں جو نہیں چیزیں دیکھی ان کو مانتے ہیں اپنے نبی اور اللہ کے فرمانے پر اللہ کے وجود کو بھی نہیں دیکھا مان لیتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا مان لیتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دیاشرات حوض کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور مسدوق پیغمبر نے فرما دیا قبر کے ثواب اور عذاب کو نہیں دیکھا قبر جنت کا باغ جہنم کا گڑا ہے نہیں دیکھا پھر بھی مانتے ہیں اور قبر کے عذاب اور ثواب کو مانتے یو بالغیب نہیں دیکھا تب بھی مانتے ہیں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے قصے قرآن نے بیان کیے واقعات قرآن نے چھیڑے اور گزشتہ وہ قومیں جو تباہ ہوئیں ان کا ذکر کیا ہے فرعون حامان قارون شداد نمرود دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں کیوں یؤمنون بالغیب ایمان والے جو ہیں متقین ہیں تو متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو چیز نہیں دیکھی وہ بھی مانے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتماد کریں۔ یو منو بغیر دیکھے مانتے ہیں اور ایک لفظ میں کہہ تو بغیر سمجھے مانتے ہیں نہیں دیکھا تب بھی مانتے ہیں نہیں سمجھے تب بھی مانتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ رب العزت ان کو ایک وقت آتا ہے دکھا بھی دیتے ہیں اور اللہ سمجھا بھی دیتے ہیں کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں اور سمجھا تو پھر دیتے ہی اللہ لیکن اس کو سمجھنے اور دیکھنے پر موقوف نہ رکھے اس پر انتظار نہ کرے جب سمجھ آئے گا تو پھر مانوں گا نظر آئے گا تو پھر مانوگا یہ اسلامی نظریہ ہرگز نہیں ہے اگر کسی چیز کو دیکھا اور مان لیا یہ ایمان بالغیب نہیں ہے یہ ایمان بالمشاہدہ ہے اور مشاہدات کے ساتھ ماننے کو ایمان نہیں کہتے بن دیکھے مان لینے کو ایمان کہتے ہیں تو متقین کی پہلی صفت بیان کی ہے الدین منون بالغیر جو بن دیکھے جن مان لیتے ہیں دوسری صفت بیان کی ہے وہ یوقیم و نسلاتہ متقیر وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ متقین ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں حرات دیر سے سوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں نیند کا غلبہ ہے اٹھنے کو دل نہیں کرتا لیکن اٹھتے ہیں کیوں متقین ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں خدا کے خوف میں سب چیزیں چھوڑ دیے نماز پڑھ لیے ہے دوپہر کو وقت ہے اور مشقت کا وقت ہے ظہر کا وقت ہے یا دھوپ ہے آرام کرتے ہیں قیلولہ ہے لیکن چھوڑ دیا نیند کو کیوں مینون بالغیب بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں متقین ڈرتے ہیں عصر کا وقت کاروبار کا وقت ہے اس لیے قرآنِ کریم نے عصر کی نماز کے بطورِ خاص ذکر کیا حافظ و لسلوات وصلاۃ نمازوں کی حفاظت کرو بطور خاص درمیانی نماز کی بات کی ہے کہ اس کا خوب خیال کرو خوب درمیانی نماز کا خوب خیال کرو یا عصر کی نماز رات سونے کا وقت ہے پھر بھی پڑھتے ہیں نماز بہ یقینیم نسلات نماز کی پابندی کرتے ہیں قرآن کریم میں ہے کہ نماز یہ ان لوگوں پر بہت ہلکی ہے جو لوگ خشو کرتے ہیں ڈرتے ہیں اور ظاہرہ ان پر بھاری ہے یہ لوگ جو خوشو نہیں کرتے ان قبیرۃُ اللہ نماز متقی پر بہت ہلکی ہے نماز منافق پر بہت بوجھ ہے منافق کے بس میں نماز نہیں ہے خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز منافق اڑا دیتا ہے اور متقی فجر اور عشاء کی نماز کو رغبت سے پڑھتا ہے عجیب اللہ کی شان ہے کہ فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے اور فجر کی نماز میں سنت ہے قرآن کریم کو زیادہ پڑھا جائے ظہر عصر مغرب پیشہ میں قرآن مختصر ہے اور فجر میں تلاوت لمبی ہے بلکہ قرآن کریم میں ان نہ الفجر کا نم فجر کی نماز کو تو کہا ہی قرآن ہے یعنی نماز گویا کہ پوری نماز پورا قرآن ہے قرآن بہت زیادہ ہے اس میں تلاوت لمبی ہے اللہ رب العزت بھی دیکھتے ہیں میرا بندہ کون ہے اور سچی بات یہ کہ اللہ سے محبت تعلق ہو تو انسان پھر فجر کے قرآن کو شوق سے پڑھتا ہے اور فجر میں قرآن شوق سے سنتا ہے متقین کی دوسری صفت بیان کی ہے یقین و نسلاد یقین نماز کی پابندی کرتے ہیں اور یہاں یہ بات سمجھیں کہ اللہ نے یوسلہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں یقین و فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں ایک ہے نماز پڑھنا ایک ہے نماز کو قائم کرنا نماز قائم کرنا کیا ہے کہ نماز کے فرائض واجبات سنن مستحبات اور آداب سب کی رعایت کرتے ہیں یہ ہے قائم کرنا اور قائم کرنا کیا ہے نماز کو وقت پہ پڑھتے ہیں بے وقت نہیں پڑھتے قائم کرنا کیا ہے نماز کا اہتمام کرتے ہیں بغیر اہتمام کے نہیں پڑھتے تو یقین السلام میں ساری چیزیں شامل ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں نماز میں اہتمام کرتے ہیں خوشو خضو کا خیال کرتے ہیں اور یہ نماز میں فرائض واجبات سنن مستحبات اور اداب سب کا خیال کرتے ہیں یہ ہے یقینی تیسری صفت بیان کی ہے بمی ماں رضق نہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں عجیب قرآن کریم کی ترتیب ہے اللہ رب بولے جتنے پیاری بات فرماتے ہیں انسان میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو بات دل میں اتر جاتی ہے یہاں ذرا توجہ کریں منون یؤمنون لغیب بن دیکھے ایمان لاتے ہیں نمبر دو یقین نماز کی پابندی کرتے یقین نماز کی پابندی کرتے ہیں آگے یہ نہیں فرمایا فکون خرچ کرتے ہوں یون فکون جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں گویا اللہ پاک نے یہاں دو باتیں بڑی اہم سمجھائی ہیں پہلی ماں رضا خنا ہوں کہ جو تم خرچ کرتے ہو یہ تمہارا مال نہیں ہے یہ تو ہمارا مال ہے ہم نے تمہیں دیا ہے تم اپنی جیب سے تھوڑے خرچ کرتے ہو اس کی مثال سمجھیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جس طرح والد ٹافیاں لائے اور لا کر اپنے بیٹے کو دے اور ایک کلو ٹافیاں ہوں اس میں سے کہے بیٹا یہ دو ٹافیاں کسی کو دے دو سو ٹافی لائے اور کہہ دے اڑائی ٹافی فلاں بچے کو دے دو اور بیٹا کہتا ہے میں نہیں دیتا تو کتنا غصہ آتا ہے بھائی ہم نے سو ٹافی دی ہے اور ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اڑھائی ٹافی فلاں کو دے دو اور اس پر پھر تمہیں اور دیں گے وہ نہیں دیتا تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے اللہ رب العزت کو تکلیف تو نہیں ہوتی اللہ ان چیزوں سے پاک ہیں لیکن ہے تعجب کی بات کہ سو روپیہ کس نے دیا اللہ نے اور وہ پورا سال پڑا رہا کام بھی, بھی نہیں آیا اب فرمایا کہ اس میں سے ڈھائی روپئے میرے نام پہ غریب کو دے دو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نہیں دیتے تو اللہ فرماتا ہے ما کنا ہوں جو تم نے مال خرچ کیا تو نہیں ہمارا ہے ہم نے دیا ہے اور ہم ہی کہتے ہیں خرچ کرو پھر تم کیوں نہیں دیتے <coughs> اور دوسری بات فرمائی مما مم من فرمایا مہاراض نہ ہوں اور پہلے فرمایا من ممارز مم نہ ہوں ایک تو مال ہم نے دیا ہے یہ سوچو اور دوسرا پھر ہم نے یہ نہیں کہا جو ہم نے دیا ہے سارا خرچ کر ڈالو فرمایا مما اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر دو تھوڑا سا سارا تو ہم مانگتے نہیں ہیں تھوڑا سا عجیب بات یہ ہے اللہ پاک نے متقین اسے نہیں فرمایا جو سارا مال خرچ کر دیں متقین فرمایا جو اللہ کے دیے میں سے تھوڑا سا خرچ کر دیں اللہ پاک نے کتنا کرم کا معاملہ فرمایا اور نرم فرما دیا اللہ اگر یہی فرما دیتے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ہم نے دیا وہ سارا خرچ کرتے ہیں بتاؤ اس پہ عمل کون کرتا اس پہ عمل کرنے والا شخص شاید ایک ہی نظر آتا جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیوں انہوں نے پورا مال اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا پورا مال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں غزوہ تبو پہ جانا ہے مال چاہیے اے عثمان غنی نے ہزار اونٹ دے دیا عد عمر بن خطاب نے آدھا گھر دے دیا اور صدیق اکبر نے سارے گھر کا پورا سامان نبوت کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور صدیق اکبر عرض کیا کرتے یا رسول اللہ حب علیہ میرے دنیا سلاس مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں بہتر وجہ رسول اللہ چہرہ رسول کا ہو اور آنکھ صدیق کی دیکھتا رہو دیدار میں لگا رہو مجھے بہت پسند ہے اِن فاق و انفاق و امری اللہ ونفاق و مالی اللہ امر رسول اللہ اور نبی کے حکم پر مال صدیق لٹاتا رہے مجھے بہت پسند ہے منتق و نب نتی تحت رسول اللہ صدیق کی بیٹی ہو پیغمبر شوہر مجھے بات بہت محبوب ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے اب آپ اندازہ کریں صدیقی اکبر کے علاوہ تلاش کریں کون ایسا ایسا بندہ ملے گا دو چار تلاش کرنے سے مل بھی جائیں لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ متقی وہ ہے جو سارا مال لے دے دے متقی وہ ہے ممار زخنا ہم جو ہمارے دیے میں سے تھوڑا سا خرچ کر دے بس ہم اس کو متقین شمار کریں گے ہم سنگے سمجھیں گے ہم سے ڈرتا ہے ہم سنگ سمجھیں گے ہم سے خوف کہتا ہے اب آپ بتاؤ جو سال بعد اللہ کے دیے میں سے چالیسواں حصہ سو میں سے اڈائی دینے کے لیے تیار نہ ہو کس قدر یہ ظالم اور کس قدر یہ سختل انسان ہے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے اس کے اندر بہت زیادہ کوتا ہی کی جاتی ہے اور بہت زیادہ ہم غفلت سے کام لیتے ہیں مرد بھی لیتے ہیں خواتین بھی بہت غفلت سے کام لیتی ہیں اور خصوصا خواتین زکوات کے معاملے پر بہت بہت بہت, بہت کتا ہی کرتی ہیں ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں زیور پاس ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتی وہ زیور جو تمہارے پاس ہے اور زکوٰۃ نہ دیا ولنظین نے ایک نظور نژ قرآن کریم کہتا ہے سونا اور چاندی سمنے سنبھال کے رکھا ہے یہ تپا تپا کے پشانیوں اور پلہ پسلیوں پر لگائیں گے اور جلا کے رکھ دیں گے یہی زیور اور سونا چاندی ہمیں اگر ہم نے اس میں سے کچھ زکاط نہ دی اس لیے اگر زیور پہننا ہے شوق سے پہنو شریعت اجازت دیتی ہے منع نہیں کرتی لیکن اس زیور پہ زکاط ادا کرو اس میں غفلت نہ کرنا اگر سونا ہے اس پر زکاط دو چاندی ہے اس پر زکاۃ دو زکوٰۃ ضرور دو بغیر ز... زکاط کے دو گی بغیر زکاط کے رکھو گی یہی قیامت کے دن سام بن کے یہ سونا اور چاندی ڈسے گا اس میں غفلت ہر نہیں کرنی چاہیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ کرا تو تیسری نشانی بیان فرمائی کہ متقین وہ ہے جو ہمارے دیے میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں چوتھی إِلَيْكَ کا بما ذلا قبل متقین کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور ایمان لاتے ان کتابوں پر جو پہلے نبیوں پہ نازل ہوئی حدیثیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے سب پر ایمان لاتے ہیں تو قرآن کریم نے متقین صرف اسے نہیں کہا کہ جو صرف ایمان لائے قرآن کریم پر متقین وہ ہے جو قرآن پر بھی ایمان لائے تورات انجیل اور زبور پر بھی ایمان لائے اور یہ عجیب بات ہے آج دنیا میں تلاش کرو کوئی یہودی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہ یہودی وہ ہے جو مرسا علیہ السلام کو نبی بھی مانے اور رسول اللہ وسلم کو بھی مانے. کوئی عیسائی نہیں گا جو یہ کہے کہ عیسائی وہ ہے حضرت عیسیٰ کو بھی مانے اور محمد رسول اللہ کو بھی مانے گے لیکن اسلام واحد مذہب جو دنیا میں اعلان کرتا ہے کہ مومن وہی ہوگا جو حضرت کو بھی نبی مانے حضرت کو بھی نبی اور آخر میں محمد رسول اللہ وسلم کو نبی مانے یہودی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ بھی مانو اور قرآن بھی مانو انجیل بھی مانو اور قرآن بھی مانو کو عیسائی نہیں ملے گا اگر مسلمان دنیا میں اعلان کرتا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو بھی مانے قرآن بھی مانے مسلمان وہ ہے جو انجیل پر بھی ایمان لائے اور مسلمان وہ ہے جو قرآن پر بھی ایمان لائے مسلمان کا اعلان ہے فرق کیا ہے تورات پہلے دور کی ایمان لائے اب اس کو پڑھنا نہیں ہے اب اس پہ عمل نہیں کرنا منسوخ ہوگی مدت پوری ہوگی انجیل کو پڑھنا نہیں ہے اب اب انجیر پہ عمل نہیں کرنا انجیل کا زمانہ گزر گیا منسوخ ہو گئی اب قرآن کریم کو پڑھنا قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے لیکن تورات انجیل اور زبور کو ماننا ہے بما وما من یہ جو بات میں نے کی اس پہ ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھے ذرا سنے بھی اور سمجھے بھی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان مرد کا نکاح اہل کتاب عورت سے ہو سکتا ہے ایسی عورت جو عیسائی یہودی ہو مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے لیکن مسلمان عورت کا نکاح کسی یہودی عیسائی مرد سے نہیں ہو سکتا یہ بات اچھی طرح سمجھے اگرچہ اب جو یہودی عیسائی ان سے نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے یہ یہودی نام کے ہیں اور عیسائی نام کے ہیں آج یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مرزائی خود کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان نام کے ہیں لیکن مرزائی مسلمان نہیں ہیں اسی طرح یہودی اور عیسائی اب نام کے یہودی عیسائی پشرقین میں سے ہیں اور بیمان ہیں یہ قرآن طرط انجیل بھی اسی طرح نہیں مانتے کیا منشق قسم کے لوگ ہیں اس لیے اب تو ان سے نکاح کرنا بالکل جائز اور نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر وہ ایسا یہودی ہو جو تو کو مانے اور قرآن کو مانے ایسا انجیل کو مانے اور قرآن کو مانے اب اس پر تعجب کی بات یہ ہے کہ شریعت نے ایک جگہ اجازت ہی اور ایک جگہ روکا ہے کیوں وجہ یہ ہے کہ شریعت نے عورت کے جذبات کا خیال کیا ہے خاتون کے مذہبی جذبات کا خیال کیا ہے اور تقدس اور احترام کو پیش نظر رکھا ہے اگر کوئی عیسائی لڑکی اگر کوئی اہل کتاب کی لڑکی مسلمان کے نکاح میں آئے تو اس کے جذبات مجروع نہیں ہوں گے کیوں مسلمان قرآن کو بھی مانتا ہے اور اس کی کتاب تورات کو بھی مانتا ہے قرآن کو بھی مانتا ہے اس کی کتاب انجیل کو بھی مانتا ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے عیسائی علیہ السلام کو بھی مانتا ہے اس عورت کے مذہبی جذبات مجروع نہیں ہوں گے لیکن اگر مسلمان عورت عیسائی کے نکاح میں چلی جائے تو ظالم حضرت اسلام کو مانتا ہے حضور کو نہیں مانتا وہ انجیر کو مانتا ہے قرآن کو نہیں مانتا اس عورت کے جذبات مجروح ہو گئے تو اللہ رب العزت نے کس قدر احترام کیا ہے مذہبی جذبات کا جہاں مذہبی جذبات مجروح نہیں ہوتے اجازت دی ہے اور جہاں ہوتے ہیں وہاں پہ منع کر دیا ہے وزیر با ان ذل علیق و ماں ان ذیل بن قرآن پر بھی ایمان ہے اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان ایک بات اور ساتھ دوسری بات یہ بھی سمجھے اس آیت سے ایک یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قرآن آخری کتاب ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا کوئی کتاب آسمان سے نازل نہیں ہوگی دلیل اللہ رب العزت نے متقین کے لیے فرمایا کہ متقین وہ ہیں یہ جو اس کتاب پر ایمان لیں معلّی کا محمد جو آپ پر نازل ہوئی آپ کی طرف نازل ہوئی معلیہ قبلک اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اگر بعد میں کو نازل ہونی ہوتی تو اللہ فرما دیتے ما ان من قبلک با ان دلا من بادق تمہارے بعد بھی تو بعد والی کو ذکر نہیں کیا یہ بتانے کے لیے کہ اب قرآن آخری کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے اس لیے آج کے دور میں جو غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگ اس کو نبی مان کے مرضی قادیانی بنے ہیں لاشک شک لا یہ بے ایمان اور کافر ہیں ان سے نکاح حرام ہے ان سے علاج کرانا حرام ہے ان سے دوا دارو لینا ناجائز ہے ان کی شادی خوشی کی تقریبات میں جانا گناہ ہے ان کا بندہ کو مر جائے تو افسوس کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے ہمارے بہت سارے مسلمان ایمان کمزور ہے شریعت کا پتہ نہیں دل کی تکلیف ہو تو ربہ چلاب نگر جاتے ہیں مرزیوں سے علاج کرانے کے لیے مت جائیں وہاں جا کر علاج کرانے سے بہتر انسان مر جائے اور قیامت کو رسول وسلم کے قدموں میں گر کر عرض کرے کہ اللہ کے نبی میں نے جان دی ہے لیکن میں آپ کی ختم نبوت کے دشمن کے پاس علاج کے لیے نہیں گئی کہتے انشاء اللہ حضور اٹھائیں گے اور اپنی امدادی کی شفاعت کر کے اللہ کی جنت میں داخل کروا دیں گے انشاءاللہ تو یہ اس عائد سے مسئلہ ثابت ہوا ببل آخر یہ متقین کی پانچویں صفت بیان کی ہے متقین کی نمبر ایک مینون بالغیب نمبر دو قیم و نسلات نمبر تین مما زکرم فکون نمبر چار ولزین یہ نمبر پانچ ہے وبل آخرت ہم یو اور متحقین کی پانچویں صفت کیا ہے کہ یہ لوگ آخرت کو مانتے ہیں اور یہاں یو فرمایا یو قینون فرمانا بھی کافی تھا لیکن یومین کا کھل کر مانا یو کیا کہ وہاں گمان کافی نہیں ہے یقین ضروری ہے یقین کے ساتھ مانیں حتمی درجے میں مانیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو شبے کی گنجائش نہ ہو ان کا عقیدہ ہو مرنا ہے مرنے کے بعد قبر میں سوالو ہونے اچھا جواب ہے تو جنت کی خوشبو ہے غلط جواب ہے تو جہنم کی بھو ہے اور قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے القبر روزہ من ریاض الجنہ یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے او حفرت مرحفل نار یہ ماننا ضروری ہے پھر اس کے بعد میدان معاشر کو مانے حساب کتاب کو مانے رسول اللہ وسلم کا حوض کوثر مانے نبی کی شفاعت مانے اللہ کی عرش کا سایہ مانے اور وہاں پہ اگر اچھے مال ہیں تو اچھا بدلہ اور برے عمال ہے تو برا جہنم اس کو مانے درمیان میں پرسرات کو مانے پھر جنت اور جہنم کا وجود مانے وبیلا خیرت ہوں تو یہ فرمایا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں دیکھے یومنون کا مانا یقین ہے لیکن یہاں اللہ نے مزید بات کو کھولنے کے لیے یومنون کی بجائے یوقین فرمایا یقین کے ساتھ مانے یقین کے ساتھ شخص شبہ میں نہ پڑیں شاید شاید مائد کو چھوڑیں شاید کا نام ایمان نہیں ہے شاید کا نام ایمان نہیں ہے ایمان یقین اور جزم کا نام ہے بالکل یہ بات کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں یہ پانچ سفتیں بیان فرمائی اور آگے اللہ رب العزت نے پھر نتیجہ کی طرح پیارا فرمایا اولائک علا حدن من رب شروع میں کیا فرمایا تھا لار بفی لاری بفی ہدن یہ ہدایت ہے متقین کے لیے مستقین کی پانچ سفتیں بیان فرمائی فرمائے اولا کلا ہدم رب اگر یہ پانچ چیزیں مانتے ہیں پانچ چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں تو یقین کر لو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں مولا کا حم المفلحون سبحان اللہ کتنی بہترین بات کیا کہ اللہ نے اس بات کو ختم کیا ہے اور میں یہ پانچ چیزیں مانتے ہیں نمبر ایک یوم بالغیب نہیں دیکھا نبی کے فرمانے پر مانتے ہیں نمبر دو یہی لوگ نمبر دو یہ لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں نمبر تین ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں نمبر چار یہ لوگ اللہ کے نبی پر اترنے والی کتاب اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں نمبر پانچ آخرت کو مانتے ہیں پانچ کام کریں اولا کا اللہ حدم یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اب ان کو یقین ہونا چی شک میں نہ رہیں اولا کے منفل اور فرمائیں کامیاب بھی یہی ہوں گے. کامیاب بھی یہی ہوں گے دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب دنیا کی کامیابی آخرت کامیابی اس بات کے اندر ہے کہ انسان متقی بن جائے تقوا اختیار کرے اللہ سے ڈرے خوف اختیار کرے خوف بس اس کا اہتمام کرے یہی کامیابی ہے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فمن زخین نار ود خلا جنا جس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا بس سمجھو وہ کامیاب ہو گیا اللہ رب العزت ہمیں ان سب چیزوں کو ماننے کی توفیق دے تقوے کی نعمت عطا فرمائے ایمان کی دولت عطا فرمائے اللہ دنیا آخرت میں کامیابی یہ فرمائے ہماری ہر ماں ہماری ہر بہن ہماری ہر بیٹی یہ ذہن بنا لے ذہن بنائے کہ ہم نے دین سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے بڑی ہوگی یہ نہیں پڑھ سکی اپنی بچیاں داخل کراؤ بچیوں کو دین پڑھاؤ قرآن کا علم دو دین کی دولت دو یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق فرمائے واخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین دعا کر الحمد رب العالمین وسلات وسلام علی رسولہ و علی عیہ و صحابی اجمعین امولہ کریم ام سب کے گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں سے درگزر فرما دے جائز حاجات کو پورا فرما دے بیماروں کو صحت عطا فرما دے مقروضوں کے قرض ادا فرما دے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے جن کی اولاد ہے اللہ ان کو والدین کی آنکھوں کی چھنڈک بنا دے <تصفح> اللہ اس مدرسے کو شاد اور آباد فرما دے اے اللہ سے مدرسے کے ساتھ جو کام جاری ہے اپنے کرم سے اس کے اسباب پیدا فرما دے بچیوں کا مدرسہ بہت بڑا وسعت والا بنا دے اللہ یہاں کی بچیوں سے دین کا کام لے لے پڑھانے والیوں کو اللہ تجزیہ خیر عطا فرما دے جو دعائیں مانگیں اپنے کرم سے قبول فرما لے یس اللہ تعالیٰ رسولی خیر خلق ہی محمد والی صحابی اجمعین برحمتِ کا ارحم